السلام علیکم اللہ وبرکاتہ ایمان کے ارکان کا پہلا رکن جو اللہ پر ایمان ہے اس پر آج بڑا ہی بلیغ اور اہم خطبہ ارشاد کیا گیا ہے اس خطبے کے اندر سب سے پہلے انہوں نے اللہ رب العالمی کے حمد و ثنا بیان کی ہمارے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و اسلام نازل کیا بھیجا اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو اور تمام مسلمانوں کو تقبع کی وصیت فرمائی جو کہ بہت ہی اہم ترین وصیت ہے اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اہل سنت الجماعت کا سلب سالین کا عقیدہ ہے اللہ پر ایمان اس کے فرشتوں پر ایمان اس کی کتابوں پر ایمان اس کے رسولوں پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان اور تقدیر اچھی اور بری ان تمام چیزوں پر ایمان یہ اہل سنت الجماعت کا سلب سالین کا عقیدہ ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب الامین کی ربوعیت پر ایمان لانا جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی رب ہے وہی خالق ہے وہی مالک ہے اور وہی تمام چیزوں کا انتظام کرنے والا اور تدبیر کرنے والا ہے اور ہم اللہ رب العامین کی لوہیت پر ایمان رکھتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اور اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جائے وہ سب باطل ہے اور ہم اللہ کے نام و صفات پر ایمان رکھتے ہیں اور نام و صفات پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العامین کے بے شمار اچھے اچھے نام ہیں اور اس کے بلند اور اچھی اچھی صفات ہیں اور ان تمام چیزوں میں اللہ رب العامین کی وحدانیت پر ہم ایمان رکھتے ہیں یعنی اللہ رب العامین کا کوئی شریک نہیں ہے نہ اس کی ربوبیت میں نہ اس کی الوحیت میں اور نہ ہی اللہ تعالی کے سما اور صفات میں اللہ تعالیٰ کرشاد ہے اور ربو اسلم بینا فا ابود وسط بل عبادتی الط علم و لہ سمیہ کیا آسمانوں اور زمینوں کا رب اللہ تعالیٰ ہے اور ان کے درمیان جو ہے ان کا بھی رب اللہ تعالیٰ ہی ہے اللہ کے بعد پر قائم رہیے اور اس کی عبادت پر اس صبر کیجیے حلط علم و لہو سمیا کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر ہے یقین اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے اور ہم اس بات پر بھی رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہی حی القیوم ہے نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیر آتی ہے اور اس طریقے ص اللہ تعالی کے بے شمار نام و صفات ہیں جیسے اللہ الملک القدوس السلام المومن المحیمن العزیز الجبار المتکبر اس طریقے سے الخالق الباری المصور یہ سب اللہ ہر غلامین کے نام ہیں اور اس کے بے شمار نام و صفات ہیں ہم اس بات پر ہی رکھتے ہیں کہ اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں میں اللہ تعالی ہی کی بادشاہت ہے اسی کا حکم چلتا ہے یخلکما یشاہ یح بول مَ یشاہ ئیناں تھا اور یہ بول میں یشاہ ذکور اور ضبی قرآن و عنا تھا وہ جال و میں یشاہ و عقیمہ ان علیم القدیر مطلب یہ ہے مفہوم کہ اللہ تعالیٰ ہی جو چاہتا پیدا کرتا ہے اللہ جسے چاہتا صرف بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا صرف لڑکے, لڑکے دیتا ہے اور جسے چاہتا لڑکے لڑکیاں دونوں عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا اسے باج بنا دیتا ہے یعنی اسے اولاد نہیں عطا کرتا ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ لئی سا کنسلئی اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے وہ بس سمیع البشیر اللہ تعالیٰ ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ عمام دا بطن فی الحال اللہ اللہ کہا کہ زمین میں جو بھی چوپائے ہیں جو بھی مخلوق ہیں سب کی روزی کا ذمہ دار اللہ ابو العالمین ہے ہمارا اس پر بھی ایمان ہے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس غیر کی چابیاں اور کنجیاں ہیں لا علم اللہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس یہ چابیاں اور کنجیاں نہیں ہے یہ آس سمندر کے اندر اور خشکی کے اندر جو بھی چیزیں ہیں سب کو اللہ تعالیٰ کا علم ہے وما تسقط من قدیم اللہ علم اور جو پتا بھی زمین میں گرتا ہے اللہ تعالیٰ کا اس کا علم ہوتا ہے ولاحب فی غلط العرد ولا عورت بن اللہ فی کتابین اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانا لوگتا ہے چاہے وہ تر ہو یا خشک ہو اللہ رب العالمین کو تمام چیزوں کا علم ہوتا ہے ہم اس بات پر بھی مان رکھتے ہیں کہ اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے وہی بارش برساتا ہے اور وہی رحم کے کی اندر کیا ہے ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ ہی کو اس کا علم ہوتا ہے اور کل انسان کیا کمائے گا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس کو نہیں جانتا ہے اور انسان کی وفات کہاں ہوگی کب مرے گا اس کا بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہوتا ہے اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ برامین جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے اور جیسے چاہتا ہے کلام کرتا اور جس سے چاہتا ہے کلام کرتا ہے وہ کل اللہ موسا تکلیمہ اللہ بلام علیہ السلام سے کلام کیا ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اگر پورے سمندر روشنی بن جائیں اور اللہ رب برامین کی تعریف کی جائے تو اللہ عمین کی تعریف ختم نہیں ہوگی اور روشنائی اور سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا اور ہم اس بات پر رکھتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ رب العالمین نے حقیقت میں کلام کیا اور جبریل امین کے ذریعے سے اپنے نبی جنابی عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازر فرمایا وہ نحو اللہ تنظیر اور رب العالمین نژبی اللہ البی کا لکون من المنظرین عشین اربی مبین کی یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسے روح العمین جب امین علیہ السلام لے کر کے نازر ہوئے اور ہمارے نبی جنابی محمد رسول اللہ اللہ کے دل پر اس کو نازل فرمایا ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ رب العلامین تمام مخلوقات میں اپنی ذات و صفات کے لحاظ سے بلند ہے وہ علی العظیم اللہ تعالیٰ علیم و عظیم ہے ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ حرب نے آسمانوں اور زمینوں کو چھ دنوں کے اندر پیدا کیا تم مست ار العرش پھر پر مستوی ہوا اور اللہ رب براہین کا عرش پر مستوی ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے اور جیسا کہ اس کے جلال اور اس کی عظمت کے مطابق ہے اور اللہ رب برامین کا عرش پر مستوی ہونے کی کیفیت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے اور ہم یہ بھی جانتی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ رب برامین پر عش پر ہوتے ہوئے تمام مخلوقات اور دنیا کے اندر ہونے والی تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے لوگوں کی باتوں کو سنتا ہے ان کے افعال کو دیکھتا ہے اور اس طریقے سے ان کے امور کی تدبیر کرتا ہے فقیر کو روزی دیتا ہے مسکینوں کی مدد کرتا ہے جس کو چاہتا اللہ تعالی ملک اور بادشاہ دیتا ہے اور جس سے چاہتا چھین لیتا ہے جس کو چاہتا اللہ تعالی عزت اور سربوندی عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا اللہ تعالی ذلیل کر دیتا ہے بے دہل خیر وہ ہم اللہ کل قدیر اللہ ہی کے ہاتھ میں سب خیر ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے بیان کیا جیسے یہ کلّہ ہر گرامین آسمان دنیا پر ہر رات کو نظور فرماتا ہے آخری پہر کو اور یہ فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کی پکار کو سنوں کون ہے جو اس مجھ سے مانگے میں اسے دوں کون ہے جو اپنے گناہوں پر مجھ سے مفرت طلب کرے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں ہم اس پر بھی مان رکھتے ہیں کہ اللہ البرامین قیامت کے دن فیصلے کے لیے آئے گا اللہ تعالیٰ فاول میرید ہے جو چاہے اللہ البرامین کرتا ہے اللہ البرامین کو کوئی روکنے والا اور اللہ اور کو کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے اور ہم اس بات پر بھی رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جن جن اعمال کو ہمارے لیے مشروع قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے اور جو باتوں سے اللہ نے منع کر دیا ہے اللہ ان باتوں کو ناپسند کرتا ہے ان تک فرو فعین اللہ غنون اگر تم کفر کرو گے اللہ تم سے بے نیاد ہے ولادالفر اور اللہ رب بلامین اپنے بندوں سے فر راضی نہیں ہے وہ ان تسکر و یرداءم اور اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوگا ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے اور جو اللہ کمال کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے ربی اللہ و ردعن ریا لمن خشی ربہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ لوگ اللہ تعالی سے راضی ہوئے اور یہ ہر اس کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ کی خشیت اس کے دل کے اندر پائی جاتی ہے ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو غذب کے مستحق ہیں کافرین منافقین اور جو نافرمان فرمان لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان سے غید و وغب کرتا اللہ تعالیٰ ان سے غصہ ہوتا ہے جیسا کہ اللہ نے فرمائے و غذب اللہ اللہ تعالیٰ ان پر غصہ کرتا ہے اور ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ ہر گرامین کے لیے چہرہ ہے جو جلال و کرام سے متصف ہے وہ اب کا وجہ ہو ربی اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ باقی رہے گا لہذا اللہ اور کے لیے وج ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی،, کی شان کے مطابق ہے اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں اللہ اور برامین کے لیے دو بڑے بڑے ہاتھ ہیں دو کریم ہاتھ ہیں جیسا کہ اللہ نے فرمایا بل یہ اللہ تعالی کے دونوں ہاتھ ہیں دو ہاتھ ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ پھلے ہوئے ہیں ہمارا اس بات پر بیان ہے کہ اللہ رب برامین کے لیے دو آنکھیں ہیں حقیقی آنکھیں ہیں جیسا کہ اللہ نے فرمایا وسن الفل کب یا ارن ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی کو بناؤ اور اللہ کے سر نے فرمایا حجاب نور اللہ رب براہین کا پردہ نور ہے لو کشب الحر قصبات وجہ منتہا بسر من, مِنْ خلقی اگر اللہ البراہین پردہ ہٹا دے تو اس کے چہرے کی روشنی سے جہاں تک جہاں تک مخلوق کی انسان کی آنکھیں پہنچتی ہیں اللہ ان تمام چیزوں کو اللہ الامن جل کر کے راہ کر دے اور اس بات پر اہل سنت والجماعت کا تمام سلم صالحین کا اجماع ہے کہ اللہین کے لیے دو آنکھیں ہیں دو حقیقی آنکھیں ہیں لیکن اللہن کی دو آنکھیں ہیں اللہ کی جو مخلوقات ہیں کسی کی مخلوقات کے مشاوے نہیں ہیں جیسے اللہ بلامین کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے ایسے اللہ العالمین کی جو صفات ہیں ان صفات میں اللہ اللہ العالمین کے برابر کوئی نہیں ہے نہ ان کا کوئی ہمسر ہے اللہ کے حدیث ہے دجال کے بارے میں فنایا ان نو آور وہ ان نرب کمل سب جو ہے دجال کیا ہے یہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے اور کانا اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس ایک آنکھ نہ ہو اس کو کانا کہا جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ ابراہین کے پاس جو ہے آنکھیں ہیں اور اس کی دو آنکھیں ہیں جیسا کہ سرف صالحین کا اس پر اجماع ہے اور اللہ ابراہین نے فرمایا قیامت کے دن جو اہل ایمان ہیں اللہ ابراہین کا دیدار کریں گے لہٰذا ہمارا بھی اس پر ایمان ہے اور اس طریقے سے انہوں نے پہلے خطبے کے اندر ساری باتیں فرمائی دوسرے خطبے کے اندر انہوں نے فرمایا کہ ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ برامین اپنے عدل کی بنیاد پر کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے اور اللہ البرامین بندوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے اور اللہ البرہین کوئی چیز عاجد نہیں کر سکتی ان نما امر ہو دا سیم اکم فیقن اللہ تعالی کا حال تو یہ ہے اس کا حکم آتا ہے کسی چیز کے کرنے کا تو چیز ہو جاتی ہے اور اللہ اور براہین کو اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا زمینوں کو پیدا کیا تمام مخلوقات کو پیدا کیا اللہ اور برہین کو کوئی طاغ اور اللہ البراہین کو کوئی سستی لاحق نہیں ہوئی وہلق نہ سماوات ولادا و ماں بینا فیصمن و ماں السلام الغوب ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور ان کے درمیان جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان تمام چیزوں کو چھ دنوں کے اندر پیدا کیا لیکن ہمیں کوئی تھکاوٹ اور کوئی سستی لائق نہیں ہوئی اور ہر وہ چیز جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کر دی ہے یا اس کے نبی نے بیان کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ان تمام چیزوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور دو چیزوں سے ہم لوگوں کو منع کرتے ہیں اور ہم اس سے دوری اختیار کرتے ہیں اور ان دو چیزوں سے برات کا کرتے ہیں پہلی چیز تمسیل ہے تفصیر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اپنی زبان سے یا اپنے دل سے اللہ ہر برامین کی صفات کے بارے میں یہ کہے نہ عزب اللہ اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوقات کی صفات کے طریقے سے ہیں جیسے کہ ہم نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے چہرہ ہے اب کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہمارے چہرے کی طریقے سے نہ عزب اللہ یہ باطل ہے یہ حرام ہے اور ایسا کہنا ناجائز ہے اور یہ بہت بڑا بہادور اور بہت بڑی ممانعت ہے اللہ نے فرمایا لئی سا کمی صاحی شعیب وہ بش اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے اور دوسری چیز جس سے ہم بارات کا اظہار کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے دل سے یا اپنی زبان سے یہ کہے اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت بیان کرے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ایسی ہے اس طریقے سے ہے اس سے بھی ہم لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ کسی بندے جیسی ہیں یا کسی کے مخلوق جیسی ہیں یا ان کی کیفیت ایسی ہے ان تمام چیزوں سے ہم برات کا اظہار کرتے ہیں اور ہم اس بات پر بھی رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو اپنے بارے میں نفی کی ہے انکار کیا ہے یا اس کے نبی نے انکار کر دیا ہے ہم ان تمام چیزوں کو انکار کرتے ہیں اور جو چیزیں ثابت کی ہیں اللہ رب العالمین نے اس کے نبی نے ان تمام چیزوں کو ثابت کرتے ہیں اور جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے خاموشی اختیار کی ہے ان تمام چیزوں سے ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں اور یہ جو میں نے باتیں بیان کی ہیں یہی عر سنت الجماعت کا صحابہ کا تابعین کا طب کا عم کرام کا اور تمام مسلمانوں کا اسی پرجمہ ہے اور اس طریقے سے یہی ان کا عقیدہ ہے جو میں نے اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے جو عقیدہ بیان کیا ہے اور اس طریقے سے ہم ان لوگوں سے تنبیہ کرتے ہیں جو اللہ ارکوامی کے نام و صفات کا انکار کرتے ہیں یا نام و صفات کی غلط تعویل کرتے ہیں یا ان کا غلط نامہ بیان کرتے ہیں یہ سلط صالین کا عقیدہ مناج نہیں ہے قرآن سنت کے اندر جو کچھ آ گیا ہے اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور جس طریقے سے آیا ہے ان تمام چیزوں پر ایمان ہونا چاہیے اور ان کا غلط معنی بیان کرنا یہ سلف صالین کا اور اس طریقے سے صاحبہ اور تعبین کا یہ عقیدہ نہیں ہے ہمارا ایمان یہ ہے کہ امن نابح اندر اب بینا کہ جو بھی ہمارے رب کی طرف سے آیا اس کے نبی کی طرف سے ہم ان سے پر ایمان رکھتے ہیں اسی بار انہوں نے اپنے خطبے کو ختم کیا اور اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کے لیے اور سب کے لیے دعائیں کی اور اس طریقے سے دعاؤں پر جا کر کے اپنے خطبے کا اختتام فرمایا اللہ تعالیٰ سے ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ ابلامین مسلمانوں کے احفاظ فرمائے اللہ رب ہمارے عقیدے کی صلاح فرمائے اللہ رب العلم ہم سب کو صلیم صاحب کے عقیدے پر قائم رکھے امین و صلی الب و علیہ و سادین اللہ خیب علیکم و اللہ وبرکاتہ